پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلواگا میں ہے ان موسا اور جو اس کے آس پاس میں ان فرشتے اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا